اصل رحمٰن و رحمۃ اللہ صحمد محمد السلام علیکم محت وسلم تہراندان شلیم الحمٰن آپ سب کو شام حسین بابِ السلام کرتے ہیں ہماری <سلام> سلسلے دس کتاب شک الاحمد باب القرض میں سے ہیں پیج میں دو سو اٹھا ساتے اس کا تیسرا درس اور آخری درس سے چھوٹا باب ہے تین درسوں میں یہ باب ختم ہو ہے تو آگے رہن کے باب میں فرماتے ہیں مختلف چیزیں رہن رکھنے میں فرماتے ہیں پلو اگر ہو جو چیز گروی رکھا ہے وہ ارزن مضروۃ ہاں جی وہ زرعی زمین ہو ایسی زمین جس میں کوئی فصل اگایا ہو ہوا ہے ارزن زمین مضرو پھنس اگائے ہو ہوئی ہمیں زرعی زمین جس پر پھنس اگائے ہو, ہو وہ بطور گروی رکھیں تو ایسی سرحمی جاد لڑ راہن ہے تو جائز سے گروی رہنے والے وہ زمین کے مالک کے لئے وہ استث نہ کریں ذرا کھیتی کو اس کے فصل کو ہمیں نہ رہنے گروی سے وہ یہ کہہ سکتے بھائی زمین آپ کے پاس گروی ہے لیکن جو فصل ہے وہ ہم خود اٹھائیں گے اپنے وقت پر تو اس سے نہ کرنا صحیح اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ فصل کو اس سے نہ کریں فصل کو گروی نہ رکھیں صرف زمین کو رکھیں اور یہ بھی صحیح ہے معنیٰ استعمال اور یہ بھی صحیح ہے کہ فصل کو بھی ساتھ گروی رہ سے نہ نہ کریں جو, جو رہن اور اسی طرح سے گروی رہنا شجرتی رہن و شجرتی کسی درخت کو بھی بطور گروی رہنا وہ درخت ہلدار ہے تو معمرتی اور صرف پھل کے ساتھ درخت کو پھل کے ساتھ بھی گروی رکھ سکتے ہیں اور بدونیہ بدونے پھل کے بھی صرف درخت کو بھی گروی رکھ سکتے ہیں ان دونوں صرف والا قلعہ تعدری دونوں صورتوں میں ہے ہاں جی وہ زمین صرف زمین کو رکھیں یا فصل کے ساتھ یا صرف درخ کو رکھیں یا درخ کے پھل کے ساتھ گروی رکھیں دونوں صورتوں میں والونوں صروتوں میں کا حاصل جو چیز حاصل ہوگا منل الارض زمین سے زمین سے جو فصل حاصل ہوگا وہ شجر اور درخ سے جو پھل پھل حاصل ہوگا وہ حق اور راہ وہ گروی رہنے والے کے جو ہے حق ہے اور اس برخت کے مالک اور کھیتی زمین کے مالک کا حق ہے مرتہن جس کے پاس گروی رکھا وہ اس زمین کے فصل کو اور درخت کے پھل سے استفادہ نہیں کر سکتے اس کے لیے حرام ہے لیکن ولی المرتحین اگر مرتہن جس کے پاس گروی رکھا وہ تصرف کریں اس فصل میں زمین کو درخت کے پھل میں کانا حرام ہے ہی تو اس مرتحن پر جس کے پاس گروی رکھا اس کے لیے اس پھل اور اس فصل کا استعمال حرام ہے لیان نوری من کیونکہ اس کے کی آمیں روا ہے سوت ہے کیونکہ اس نے جو چیزیں وہ قرضے پر لیا ہے ہاں جی اس اضافہ نہیں لے سکتے اور یہ جو, جو بد اور رہنی اور اسی طرح گروی کو رکھ سکتے ہیں ان درمرتہ اگر مرتہن پر آپ کو اعتماد ہو جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے اور جس کے پاس رہن گروی رکھیں گے تو اس کو مرتہن بولتے ہیں تو جائز ہے ہاں گروی کی چیز کو رکھنا ان درمرتین خود ہے اس شاس کے جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے تو اسے اس گروی تو اسی کا رکھنا ہے اسی نے آپ سے لینا ہے تو خود مرتح کے پاس گروی رکھنا بھی صحیح جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے اور ان دامین یا کسی تیسرے شخص کے پاس جو کہ امین ہو کسی امین شاذ کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں بے اتفاقی ہی میں دونوں طرف کے راحل اور مرتح دونوں کے اتفاقت سے دونوں کے اعتبار سے متحین کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی تیسرے امین شاذ کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں آگے فرمت یہ زمین اور درخ مہندا ہو گیا آگے اگر جو چیز گروی رکھے وہ لونڈی ہو و لوکا ناہن اور اگر گروی رکھی ہوئی چیز امن لونڈی ہو وطا راہن ہو اور گروی رکھنے والے جو لونڈی کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ ہاں جی اپنی نفس خواہش پورا کرے اس کے ساتھ ہوا آتا ہے ہم بستری کریں بیچ دن جس کے پاس گروی رکھا ہے جیسے دکاندار کے پاس جو ہے اس کے قرضے کے بدلے میں اس کی اجازت سے تو لمح پھنس رہیں تو رہن کا جو آگت ہے اس کے اس تصرف سے اس لنڈی میں فسق نہیں ہوگا وہ باتیں نہیں ہوگا وقت باقی رہ گیا وہ لمکان فی دھجنائے اور اگر ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں دو گروی رکھا ہو دو گرویوں آپ کے بے دینی نہیں دو قرض متعین مختلف آپ نے اس دکاندار سے دو دو الگ الگ موقعوں پر قرض دیا اور اس او دکاندار نے آپ سے دونوں اس قرض کے بدلے میں آپ سے گروی مانگا اور آپ نے دو الگ الگ, الگ گروی رکھا ون دو الگ الگ برتن گروی رکھا مثلا درخت رکھا کچھ بھی رکھا پھر سم آدہ بعد میں پھر آپ نے ان کو ان اس قرض میں سے دو میں سے ایک کو ادا کر لیا سمات بھی ادا کیا اور رحین نے ہاں جی معروف شاہ نے واحد من منہ ان دو قرضوں میں سے ایک کو ادا کر دیا تو اب اب اس کے پاس دو رہن قرض تو ایک تو اس میں فرماتے لمح یجز دیر مرتح تو جائز نے اس مرتحین کے لیے اس دکاندار کے لیے جس کے پاس آپ نے گروی رکھا ہوا ہے اس کے لیے آپ جائز نے انصاف کو رہنے لذیذ روکے رہنا اور اس رہن کی گروی کے مالک کو نہیں دینا ہاں جی روکے رہنا اس گروی کا رہ نہیں لے گروی کا ادا جس کی جو ہے اس نے قیمت ادا کیا ہے یعنی جس چیز کی اس نے قیمت ادا کر دیا اور اس کے بدلے میں جو گروی رکھا اس کا روکے رہنا اس متحین کے لیے دکاندار کے لیے شائز نہیں یہ بات ہاتھوں لیکن اگر والا کا نے واحد اور اگر ایک بند ہے اس کی جو ہے دینا نے دو قرض ہے کسی کے اوپر ایک ہی بندے کے دو قرضہ کسی کے اوپر اور وہ وضع لیا ہاتھی میرا اور اس نے جو ہے دو چیزوں میں سے ایک کے بدلے میں تو گروی رکھا ہے تو ان میں سے ایک اس نے ادا کر دیا تو لم جو لیمرتنی تو جائش نے اس نے تو ایک کے لیے گروی رکھا تھا پہلے ان کے اپنے وعدے کے مطابق تو پھر جائش نے گروی مڑتنی گروی جس کے پاس رکھا ہے وہ دکاندار جس سے آپ نے قرضہ لیا ہے تو اس مرتح کے لیے جائز نہیں ہے یج اللہ یک قرار اس سامان کو رہن گروی لی دینے نہیں دونوں قرضوں کے لیے کیونکہ اس نے پہلے ایک قرضہ کے لیے گروی نہیں رکھا اور دوسرے قرضے کے لیے گروی رکھا ہے وہ چاہتا ہے اسی گروی کو دونوں کے لیے قرار دے دیں دونوں قرضوں کے لیے یہ جائز نہیں قلم اس کے لیے یہ بھی جائش نہیں یہ کہ ٹرانسفر کریں اس گروی کو اللہ دین جدین کسی نئے قرض کے لیے کوئی نیا قرض لے لیا تو اس نے اپنے طرف سے اس گروی کے سامان کو اس کا نئے قرض کا گروی قرار دے دیں یہ بھی چاہیے ہے لے نما کیونکہ یہ دونوں جو ہیں قرض آپ نکل چکے انیلا عغذ سے یعنی جس کو اس نے قرضہ دے دیا تو وہ جو ہے ابز جو ہیں ہاں جی اور چیز گروی رہنے کے مرحلے سے خارج ہو گیا دونوں خارج ہو چکے عقد سے کیوں لیکن اس نے ان کا قرضہ دونوں قرضوں کا ادا کر دیا تو کسی نئے قرض کا جو ہے اس کو قرار نہیں دے سکتے ہیں تو حرما متین متعین کے جان یا چلو کہا دے اس ایک گروی کو راہن گروی للم متحینی رہنے والے کے لیے اس کے رین کلر دینا صحیح نہیں بل میں یہ جو اعظم اس کے لئے یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی انکولا ہوئی ہے کہ ٹرانسفر کریں اس گروی کو اعلیٰ دین نہیں جلی کسی نایا قرض کے لیے نیا قرض کو گروی کرانی سے لان نہ ہو کیونکہ یہ دونوں ہیں وہ نایا قرض بھی اور وہ ایک قرض جو ادا ہو گیا دوسرے جس کے لیے وہ گروی نہیں رکھا تھا تو یہ دونوں تو خارج ہو گئے انلاد عکس جن کا گروی ادا ہو جن کا قیمت ادا ہو گیا قرضہ اتار دے تو اب یہ چیز جو ہے اس کے جو سے خارج ہو گیا عورت سے خارج ہو گیا تو اس کی گروی رکھے چیز واپس کرنے کا ہوگا تو ہے دکاندار اپنی طرف سے دوسرے قرض کے لیے یا اس نئے قرض کے لیے بطور گروی رکھنے اس کے لیے جائز ہے نہیں آگے فرماتے ہیں غلام و رحانہ شریکان اگر گروی رکھیں دو شریک اب دہموں دونوں کے غلام کو یعنی ایک غلام ہے وہ دونوں چاہے دونوں سے غلام میں شریک ہے اور ان دونوں اور اگر گروی رکھیں دونوں شری ان دونوں کے غلام کو غلام ایک ہے اس غلام کو ان دونوں نے اپنے اپنے قرض گروی رکھا یعنی عبد دو ان دونوں کے مشترکہ غلام انہوں نے گروی رکھا اور تو پھر کیا وہ حد حد عمر ان دونوں نے اپنے دونوں نے ایک بندے سے دو قرض لے لیا خرگ نے کہ قرض لے اور دونوں قرض کے بدلے میں غلام گروی رکھا تو کیا کہ ان میں سے ایک نے قرضہ ادا کر دیا ادلا ہاتھ ہو تو ادا کر میں سے ایک نے دینا اپنے قرض کو تو خال حصہ تو ہو تو چھٹکارا مل جائے گا اس کے حصہ عبد غلام میں سے تو غلام میں سے اس کے حصہ تو آزاد ہو جائے گی اسے تو قرضہ ادا تو اس کے حصہ آزاد ہوگا اور اس کے حصے کے مجھ میں ہاں جی اب وہ گروی نہیں رکھ سکے غلام کو وہ بغیت اور باقی رہے حیثت الآخر دوسرے کو اردو غلام کیا دوسرے کا حصہ ہے وہ باقی کیونکہ دوسرے نے رہن ادا کی نے قرضہ واپس ادا قرضے کو ادا نہیں کیا تو بقیہ حضرت الاخر رہن دوسرے کا حصہ جس نے قرضہ بھی ادا نہیں کیا اس غلام میں سے اس کے حصہ بطور رہن باقی رہے گا تو آدھا رہا باقی رہے گا جس کا چونکہ حصہ قرض ادا نہیں کیا آدھا جس آدھا کیا ہے وہ جو اس کا حصہ آزاد ہو جائے گا آگے وجہ جو تاب الرقی کے سے آزاد کرنا اس غلام کا المرہون جو کسی کے پاس گروی رکھا ہوا ہے گروی رکھے ہوئے غلام کو آزاد کرنا جیسے وہ تدبیر ہو اس کے ساتھ غلام آزاد کرنے ترقوں میں سے ایک تدبیر ہے نا کہ وہ مولا جو اپنے غلام سے بولتے ہیں تم آزاد ہو میرے مرنے کے بعد اس کو تدبیر ہوتے ہیں تہرباد مما تھی یا دبر حیات میرے ہاں دبر مو تھی سارے میرے موت کے بعد تم آزاد ہو بولیں تو اس کو ابد مدبر بولتے ہیں تو وہ غلام جو گروی رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ تدبیر کا معاملہ کرنا مولا اس کے لیے کہنا تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں آئیے غلوی استعمال غورما ایک بندہ اس کے بہت سے قرضے ہیں تو ان میں سے ایک بندے نے اس سے گروی بھی رکھا ہوا ہے تو اگر جمع جمع بہت سے قرض خواہ جن سے قرض لیا ہاں جی تو کیا ہوگا مختلص تو خاص ہوگا المرتین مرتح کے ساتھ خاص ہوگا وہ گروی رکھی ہوئی چیز خود مرتہین کو ملے گا اور اس کا قرض ادا سب سے پہلے ان کا مصاوین ادا برابر ہو ہاں اس کے گروی رکھی ہوئی سامان اور اس سامن کے سامان کی قیمت برابر ہو مساوی لے اسے اس کا وہ ان کا فاضل اور اگر گروی جو رکھا اس کی قیمت بیچنے سے اس کی گروی سے زیادہ ہو جائیں فاضل تو پھل تو جو چیز بچ گیا اس کی قیمت ادا ہو کے تو جو بچ گیا وہ لمائے باقی کا رسخواہوں کے لیے ہیں جو غلام کی شکل میں ہے اللہ و طلب اور رحن ولا ہو جائیں ضائع ہو جائیں گروی رکھی ہوئی چیز فی الد المرطین مرتحین کے ہاتھوں میں بھی ہی مطلب اس کے افطافریت سے اس کے جان بوجھ کر اس کو نقصان ہے حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے تو پھر زمین ہے پھر وہ تو زمین ہو اس کو اس کا دینا پڑے گا غلطی طلب اور رحانی اختلاف پیدا کرے گروی رکھنے والا غلطین و مرتحین جس کے بعد گروی رکھا ہے دکاندار ان دونوں میں اختلاف ہو جائے پھر قیمت رہنے اسے گروی رکھے ہوئی کی قیمت کے بارے میں اختلاف ہو تو کیا ہوگا رہن تعلی طلب شدہ جو ہے جانور اس تلاب شدہ جو ہے وہ چیز ہاں جو گروے رکھا ہوا ہے اس کی فی قیمت راہنی. واللہ اختلاف ہو جائے راہن ملا اخطلاح وجہ رحم اور متن فی قیمت رہن قیمت اس گروی کا جو طالب ہو چکے ہیں تو کیا کریں تو اللہ کا نتن تو ضرور جو ہے ہوگا گواہ لانا ذمہ ہوگا علام الوشا کے ید دی زیادہ جو زیادتی کو طلب کرتے ہیں زیادہ کا دعویدار ہے ایک بدین غلام کی قیمت جو ہے مثلاً دس ہزار ہے دوسرا کہتا ہے نو ہزار ہے تو جو دس ہزار ہے اس پر لازمی کہ وہ گواہ لائیں گواہ پیش کریں جو زیادتی والا اگر گواہ نہیں ملتے ہیں تو پھر ہی تو سر بندہ جو زیادتی کے جو قائل بھائی ہاں جی اس کی قیمت تو اتنا زیادہ ہے ہاں جی تو اس کے تو ایسی صورت میں جو زیادہ کا دعویدار ہے اس کو گواہ لانا پڑے گا گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرنے پڑے گا کہ ہاں جی اس کے قیمت جو ہے زیادہ ہے تو الحمدللہ للہ یہ درس جو ہے اختتام کو پہنچا باب الخرص کا بھی ہاں جی تو یہ ایک باب بھی الحمدللہ ختم ہو گیا اور آگے باب نمبر 26 ہے باب الحجر ان شاء اللہ آگے کل پلا